الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علیہ سجد الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرحیم اسم الله الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیہ کے یا رسول اللہ وقلاللہ والسلام علیہ وسلم وعلا آلکہ شفا باریف حقوق بل مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا درس ہمارا جاری ہے اتباع رسول صلی اللہ تعالیٰ کی ضرورت اور اس کا وجوب غازی اعظم کی رحمتہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں بہت ساری آیتوں میں سے سات آیتیں ذکر کی گی جس میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتباع آپ کی اطاعت کا حکم ارشاد فرمایا ہے کہ آپ کی اطاعت کی جائے آپ کی پیروی کی جائے جن چیزوں کا آپ نے حکم دیا ہے ان پر عمل کیا جائے جن چیزوں سے آپ نے منع کیا ہے ان سے رکا جائے اور پھر اس کے بعد مفسرین کے علماء کے اقوال ذکر کیے ان آیتوں کی تفسیر میں اور اب قازی اعظم کے رحمت اللہ عڑے بعض احادیث تیبہ ذکر کر رہے ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرنا یہ ضروری قرار دیا گیا ہے اور اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے پہلی حدیث مبارکہ اعظم کے رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ نبی رحمت شفیع احمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا شادی گرامی ہے کہ جس نے میری اتعت کی, کی اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور جس نے میرے امیر کی میرے مقرر کردہ کی اتاد کی تو اس نے میری اتاعت کی اور جس نے میرے امیر کی یعنی میری طرف سے مقرر کردہ کی نافرمانی کی تو اس نے میری نافرمانی کی اس حدیث پاک میں جو پہلا جس فرمایا کہ من اقوا فقد اقوا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی تو یہ قرآن مجید فرقان شمید کے الفاظ بھی ہیں میں رسول فقد اقواء اللہ کہ جس نے رسول کی اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی یہ قرآن مجید فرقان شمید سے بھی ثابت ہے اور دوسرا دست اس کا لازم ہے کہ جو اطاعت کرنے والا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو جو نافرمانی کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ علیہ وسلم کی اطاعت میں سے یہ بھی ہے کہ جس کو آپ نے مقرر کر دیا اس کی بات کو مانا جائے ٹھیک جب اس کی بات تو مانا جائے گا تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا جائے گا جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کو مانا جائے گا تو پھر یہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو مانا گیا لیکن اس میں اتنی شرط ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ازب و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ تو جس چیز کا حکم دیں گے اس کی اطاعت کرنی ہی کرنی کیونکہ وہاں پر خلاف شریعت کا کوئی تصور ہی نہیں کہ اللہ تبارک وطالیہ تو خود احکام کو نازل کرنے والا ہے وہ جس چیز کا چاہے حکم دے وہ جس چیز کا حکم دے گا وہی عبادت ہوگی وہی حکم ہوگا جس چیز سے منع کرے گا وہی نہیں ہوگی اس سے بچنا ہوگا اور یہی معاملہ اللہ کی تاثر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ وہ جس چیز کا حکم فرمائیں گے اس پر عمل کرنا ہے جس سے منع کریں گے اس سے بچنا ہے لیکن امیر کی اطاعت وہ اسی صورت میں ہے جب کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق حکم دے گا اگر امیر جو ہے حاکم جو ہے جس کو مقرر کیا گیا وہ وہ حکم دیتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول عز و و صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے منافی ہے اس سے معارض ہے اس سے ٹکراتا ہے تو پھر اس صورت میں اس کی بات کو نہیں مانا جائے گا قرآن پاک میں فرمایا <تصفيق> یہاں پہ یہ ارشاد فرمائے کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو یہاں پہ اتعد علیحدہ استعمال کیا پھر فرمایا وہ اور رسول رسول کی اطاعت کرو یہاں پر بھی اطاعت کا لفظ علیحدہ سے استعمال فرمایا وہ اول امرمین منکم یہاں پہ الگ سے وہ عقی اول الیل امرمن نہیں فرمایا بلکہ ان کو پیچھے کے ساتھ متصل رکھا ہے وجہ یہ کہ یہ جو ارل امر حکم کریں گے یہ اسی صورت میں اطاعت کے لائق ہوں گے جبکہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق حکم دیں گے ورنہ پھر ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی فرمات ہیں حد ابن ابن علیہ قال حدثنا حاتم ابن محمد قال حدثنا اب الحسن بن محمد بن خلف قال حدثنا محمد ابن احمد قال حدثنا محمد ابن یوسفہ قال حدثنا البخاري قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريدة رضي الله تعالى عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع عميري فقد أطاعني فتح اٹس فتح یعنی حضور علیہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہی ہے وجہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اللہ کی کا حکم دیا اور بندے نے حضر الصلاط اسلام کی اطاعت کی تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی بات اس نے مانی ہے آگے کازی مالکی رحمتہ اللہ تعالی قرآن کی ایک آیت بیان کرتے ہیں کہ اطاعت رسول کی کس قدر اہمیت ہے کہ جب کفار جہنم کے نچلے طبقات کے اندر ہوں گے یا مختلف درجات کے اندر ہوں گے تو وہاں پر وہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی ہوتی اس کی بات مانی ہوتی وہ افغان اور کاش ہم نے رسول کی اطاعت کی ہوتی لیکن اب شدید مشکلات دیکھ کر ان کو یہ تمنا کوئی فائدہ نہیں دے گی اطاعت کا محل اطاعت کا موقع یہ دنیا تھی اگر یہاں پر بات مان لیتے یہاں پر آپ کی اطاعت کر لیتے تو تو یہ نافے تھی اور اگر یہاں پر بات نہیں مانی تو جہنم میں جب ڈال دیا جائے گا تو اس کے بعد یہ تمنا کوئی فائدہ نہیں دے گی تو اس سے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اہمیت واضح ہوتی ہے فرماتے ہیں وقت حکماری فی درکا کی جہنم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کفار کے جہنم کے اندر اس کے طبقات کے اندر جو معاملات ہوں گے اس کو حکایت فرماتا ہے اس کو بیان فرماتا ہے یوم ٹکلب وجوہ فی ناب کی جب ان کے چہرے یعنی ان کے جسم آگ میں الٹائے پلٹائے جائیں گے یعنی ادھر سے ادھر ان کو گھمایا جائے گا یعنی سارے جسم پر ایک ایک حصے پر ان کی آگ پہنچے گی تو یقنا یا لئی تنا اقوان اقوان رسولہ کہیں گے کہ کاش ہم نے اطاعت کی ہوتی اللہ کی اور ہم نے اطاعت کی ہوتی رسول کی فتح تمنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے اذا یعنی حضر علیہ السلام نے اشاعت فرمایا کہ جب میں تمہیں کسی چیز سے منع کروں تو اس سے اجتناب کروں اس سے رکو اس سے بچو اور جب میں تمہیں کسی کام کا حکم دوں تو اپنی قدرت کے مطابق اپنی طاقت کے مطابق اس کو بجا لاؤ اس پر عمل کروں وفی حدیث یعنی حضرت ابو حری رضی اللہ عنہ کے حدیث پاک کے اندر ہے کہ حضور علیہ السلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری تمام امت جنت کے اندر داخل ہوگی مگر وہ جس نے انکار کیا عبا جس نے انکار کیا انکار کیا یعنی جنت میں داخل ہونے سے انکار کیا اب یہ تعجب خیز بات ہے کہ جنت کی نعمتیں جنت کے انعامات کو دیکھ کر اس کو سن کر بھی کوئی داخل ہونے سے منع کر سکتا ہے تو صحابۂ کرام علیان کو اس پر تعجب ہوا تو انہوں نے عرض کی قالو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ کو وسلم وام ابا یا رسول اللہ کون ہے کہ جو جنت میں داخل ہونے سے انکار کرے تو ارشاد فرمایا قالا من افوانی جن و ومن افوانی فقط ابا کہ جس نے میری اطاعت کی تو وہ تو جنت میں داخل ہوگا اور جس نے میری نافرمانی کی تو اس نے جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دیا فقد ابا انکار کیا یعنی جنت میں داخل ہونے سے انکار کیا کہ جو جنت کا داخلہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر موقوف ہے آپ اطاعت کریں گے تو جنت کے اندر داخل ہوں گے جو اطاعت سے انکار کرے گا تو وہ جنت کے اندر بھی جانے سے انکار کرنے والا ہے آگے دو حدیثیں مثالوں کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی عربیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری, میری مثال اور جو شریعت جو احکام مجھے دے کر بھیجا گیا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی شخص کسی قوم کے پاس آیا اور آ کے ان کو کہا کہ اے میری قوم میں نے اپنی آنکھوں سے ایک لشکر دیکھا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے ایک لشکر دیکھا ہے اور میں تو کھلا ڈرانے والا ہوں کھلا ڈرانے والا ہوں تو نجات حاصل کرو نجات حاصل کرو لشکر آرہا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو میں تو تمہیں ڈرا رہا ہوں تمہیں بتا رہا ہوں اب نجات حاصل کرنا تمہارے اوپر موقف ہے کہ نجات حاصل کرو فرماتے ہیں حضرال علیہ اسلام کی جس نے بات کو مان لیا اور راتوں رات اپنے اہل و عیال کے ساتھ وہاں سے نکل گیا تو اب وہ لشکر وہاں پہ آئے گا تو لشکر اس کو پائے گا ہی نہیں اس نے نجات حاصل کر لی لیکن جس نے بات کو نہیں مانا اور وہیں پہ ٹھہرا رہا تو صبح لشکر اس کے پاس پہنچا اور اس کو بالا کر دیا اس کو تباہ و برباد کر دیا تو یہی مثال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ ول وسلم فرماتے ہیں کہ میری ہے کہ جس نے میری اطاعت کی بات مان لی تو وہ ویسے ہی ہے کہ جیسے لشکر سے بچ گیا یعنی وہ جہنم کے عذاب سے اللہ تبارک و تعالی کے غزب سے اس نے اپنے آپ کو بچا لیا اور جس نے میری بات نہیں مانی نافرمانی کی اور جو کچھ میں لے کر آیا ہوں اس کا انکار کیا تو یہ دوسرے والوں کی مثل ہے دوسرے والوں کی مثل ہے کہ وہ تباہ و برباد ہو جائیں گی جس طرح انہوں نے لشکر کے آنے کو تسلیم نہیں کیا مانا نہیں نتیجہ یہ نکلا کہ جب صبح ہوئی تو لشکر نے تباہ و برباد کر دیا جس نے بات کو مان لیا اس کو نجات حاصل ہو گئی فرماتے ہیں وفی الاخر کہ دوسری حدیث صحیح کے اندر ہے انہو علیہ السلام حضور علیہ السلام اس نام سے مروی ہے فرماتے ہیں مسلی و مسل ما باسلی کا مسلی رجلین اطا قومن کہ میری مثال اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالی نے دے کر مجھے بھیجا ہے اس کی مثال ایک ایسے شخص کی مثال کی طرح ہے کہ جو کسی قوم کے پاس آیا اور کہا یا قوم اے میری قوم انجین اے میری قوم میں نے اپنی آنکھوں سے لشکر کو دیکھا ہے میں کھلا ڈرانے والا ہوں نجات حاصل کرو کروں فا تو تو اس کی قوم میں سے کچھ لوگوں نے اس کی اطاعت کی راتوں رات نکلے اور اپنی محلت پر اپنے مقام پر چلے فن تو نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے نجات پا لیب مین جیشو یعنی اس کی قوم میں سے کچھ لوگوں نے جھٹلایا تو انہوں نے اپنی جگہ پر ٹھہرے رہے جب صبح ہوئی تو لشکر ان پر آیا اور ان کو ہلاک کر دیا اور سرے سے ان کی جڑ کاٹ کے رکھ دی بالا کر کے ان کو رکھ دیا فضاری کا وَاتَّبَعَ من جِئْتُ وبا یہی مثال ہے کہ جس نے میری اطاعت کی اور جو کچھ میں لے کر آیا اس کی اس نے اتباع کی وہ کس زبہ ما جی تو من الحق اور اس کی مثال ہے کہ جس نے میری نافرمانی کی اور جو کچھ میں حق بات لے کر آیا اس کو اس نے جھٹلایا جو پیروی کرے گا وہ نجات پا جائے گا جو پیروی نہیں کرے گا تو وہ تباہ و برباد ہو جائے گا یہاں پر علماء کے پھر اقوال مختلف ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے بعض کے نزدیک اس سے مراد امت اجابت ہے یعنی وہ امت کے جس نے حضرت الاسلاط اسلام کی دعوت کو قبول کر لیا اسلام لے آئے تو بعض نے کہا کہ یہ پہلی علام ابا والی حدیث گزری ہے اس سے مراد وہ ہے یعنی جس نے انکار کیا انکار کرنے سے مراد کی جس نے اسلام لانے سے انکار کر دیا اور یہی صحیح قول ہے اور بعض کے نزدیک جو ہے اس سے مراد امت دعوت ہے امت دعوت ہے یعنی جس نے دعوت کو قبول نہیں کیا جس نے دعوت کو قبول نہیں کیا تو اور اس نے ایمان لانے سے انکار کر دیا تو وہ لوگ وہاں پر مراد ہے امت دعوت دعوت مراد ہے من ابا سے مراد کی جس نے انکار کیا اس سے مراد انکار کرنے والے یعنی کفار مراد ہے مسلمان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ وسلم کی کسی نہ کسی درجے کے اندر اتباع اور پیروی کرنے والا ہوتا ہے کم از کم آپ پر ایمان لے کر آیا ایمان لانے پر اس نے جو بات مان لی تو اس نے ایک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لی باقی کامل اتباع آپ کے احکامات کو ماننا ہے جس کے ذریعے سے مکمل نجات یہ حاصل ہوا کرتی ہے آگے اور مثال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ یہ ہی فرشتوں کا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں بیان کرنا ہے کہ فرشتوں نے حضرت وسلم کو خواب کے اندر یہ مثال بیان کی کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مثال یعنی ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی شخص ہے اس نے ایک گھر بنایا اور اس گھر کے اندر ایک دسترخوان رکھا پھر ایک شخص کو بھیجا کہ وہ لوگوں کو بلائے کہ لوگ آئے اور اس دسترخان پر آ کر کھائیں تو جس نے اس بھیجے ہوئے کی جس کو بھیجا گیا تھا اس کی دعوت کو قبول کیا اور گھر کے اندر داخل ہو گیا تو تو وہ دسترخوان سے کھائے گا جانے والے نے بلایا لوگوں نے اس کی بات مانی گھر کے اندر داخل ہوئے تو وہ دسترخان سے کھا لیں گے اور جس نے اس بھیجے ہوئے کی جو گیا تھا بلانے کے لیے اس کی بات کو سنا ہی نہیں اس کی بات کو مانا ہی نہیں تو وہ گھر میں بھی داخل نہیں ہوں گے جب گھر میں داخل نہیں ہوں گے تو پھر اس دسترخان سے وہ کھائیں گے نہیں تو یہ بیان کرنے کے بعد پھر یہ بیان کیا کہ یہ جو گھر ہے اس گھر سے مراد جنت ہے اللہ تبارک و تعالی نے جنت کو بنایا دسترخان کا ذکر تو نہیں ہے لیکن ظاہر ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ جنت کی نعمتیں ہیں اور داعی یعنی جو بلانے کے لیے گئے ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ وہ بلانے گئے کہ آؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کی, کی طرف جنت کی طرف آؤ جنت کی نعمتیں تمہیں ملیں گی تو جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی, کی اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی یعنی جو آپ کی بات مانتا ہے وہ اللہ کی بات ماننے والا جو آپ کی نافرمانی کرتا ہے وہ اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہے جو آپ کی بات کو مان لے گا جنت میں داخل ہو کے جنت کی نعمت ہی کھائے گا جو سرے سے آپ کی باتوں کا انکار کر دے گا وہ جہنم میں داخل ہوگا اور جنت کے اندر جانے کا تصور ہی نہیں جب جنت میں نہیں جائے گا تو پھر اس صورت میں وہاں کی نعمتوں کو بھی نہیں کھائے گا آخر میں بنیادی بات بیان فرما فرمادی اسی حدیث کے حصے کے اندر کہ محمد فرقن بین بعین کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان فرق ہے یعنی فرق کرنے والے ہیں کہ انہی کے ذریعے مومین اور کافر کا امتیاز ہوگا جو ان کی ماننے والا وہ مومین جو ان کا انکار کرنے والا وہ کافر قیامت کے دن بالخصوص جو فرق بنے گا وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کتابیں بنے گی انہیں کے ذریعے پتا چلے گا کہ کون جنتی ہے انہیں کے ذریعے پتا چلے گا کہ کون جہنم میں جانے والا ہے جس نے ان کی بات مانی وہ جنت میں جائے گا جو ان کی بات ماننے والا نہیں وہ جہنم کے اندر جائے گا وفي الحديث الآخر في مثله كمثل من بنا دار وجعل فيها مادوبة وبعث الدعيا فمن أجاب الدعيا دخل الدار وأكل من المادوبة ومن لم يجلب الدعيا لم يدخل الدار ولم يأكل من المادوبة فالدار الجنة والدعي محمد صلى الله عليه وسلم فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله ومن عصى محمدا فقد عصى الله و محمد الفرکم بینا اگلی فصل جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ جو اطاعت کا کریمہ ہے شیخ محقق کی تحقیق کے مطابق یہ حضور علیہ الصلاط اسلام جس چیز کا حکم دیں جس چیز سے منع کریں جو عبادات کے معاملات ہیں ان کے لیے استعمال ہوتا ہے جبکہ کہ آپ کی سنتوں کی اور آپ کی سیرت کی جب پیروی کی جاتی ہے تو اس کے لیے اتباع اور اقتداء کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اتباع اور اقتداء کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور بعض کے نزدیک یہ دونوں ایک ہی طرح کے ہیں مال کی رحمت اللہ تعالی اب تک تو وہ باتیں بیان فرماتے رہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا کہ آپ نے جو فرمایا اس کو مانو اب حضور علیہ السلاط اسلام کی سیرت طیبہ پیروی کرنا کس قدر ضروری ہے اس بات کو بیان فرما رہے ہیں اور اس میں بھی آپ نے کئی آیات ذکر کی ہیں چنانچہ فرماتے ہیں فصل فی وجوب ابتبای و امتسادی و اماں وجوب ابتبای و امتساد ہی, ہی فقد قال قول اللہ تعالی قُلْ اِن كنتم تحبون لكم یعنی حضور علیہ کی اتباع کا وجوب آپ کی سنتوں پر عمل کرنا آپ کی سیرت کی پیروی کرنا تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو میرے پیچھے چلو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دے گا یہ پہلی آیت ہے کہ جس سے اونی میری اتباع کرو یہ وجود کے لیے ہے کہ میری اتباع کرو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت بھی فرمائے گا اور تمہاری مغفرت بھی فرمائے گا اس کی تفسیر آگے ذکر کر رہے ہیں رحمۃ اللہ ہی تعالی دوسری آیت مبارکہ صورت العراف کی 158 سو آیت نمبر اس میں فرمایا کہ وہ قال فاامنوا بالله ورسوله النبی العمی الذي یؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون کہ اللہ پر ایمان لاؤ اس کے اس رسول پر ایمان لاؤ کہ جو نبی امی ہے جو اللہ پر اور اس کے کلمات پر ایمان لانے والے یعنی اس کی تصدیق کرنے والے ہیں واتبعوه حکم دیا کہ ان کی اتباع کرو ان کے پیچھے چلو کہ ان کے پیچھے چلو گے تو تمہیں ہدایت ملے گی یعنی ہدایت حضور علیہ اتباع پر موقع پر. وقالا تیسری آیت مبارکہ النساء کی آیت نمبر 65 میں ارشاد فرمایا تسلیم یعنی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اے محبوب تیرے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے درمیان پھوٹ پڑنے والے جھگڑے میں تجھے حاکم نہ بنا لے پھر اس کے بعد جو آپ نے فیصلہ کر دیا اس سے اپنے دلوں کے اندر کوئی تنگی نہ پائیں اور اس کے اوپر سروں کو خوب جھکا دیں تو اس آیت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع یعنی بالکل لیا حتیٰ کہ دل کے اندر بھی تنگی نہیں ہونی چاہیے کہ جو حکم فرما دیا اگر بندہ اس پہ غور و فکر کرے گا تو پتہ چلے گا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو حکم ہے وہ بظاہر اگرچہ کہ ہمارے خلاف جا رہا ہے یعنی دنیا بھی کسی معاملے کے اندر لیکن نتیجہ اس کا خیر ہی خیر ہے اس کی بھلائی بھلائی ہے تو حضور علیہلاق اسلام جو فیصلہ فرماتے ہیں اس کے اندر بھلائی ہوا کرتی ہے اس کے اندر خیر ہوا کرتی ہے یہ بات اور دوسرا یہ کہ جب دل میں محبت ہوگی تو جو حکم فرما دیں گے اس کے اوپر بندہ سر جھکا دے گا اس بات کو قاضی ازمان کی رحمتہ اللہ ترعالیہ نے بیان فرمایا کاسلما و اسلما ایزا ان قاد چوتھی آیت ذکر کرتے ہیں مشہور و معروف آیت سورت الاحزاب کی فرمائے کہ, کہ تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں بہترین پیروی کا طریقہ ہے اس شخص کے لیے کہ جو اللہ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے اور اللہ کو بہت یاد کرتا ہے اس کی تفسیر جو کی گئی ہے وہ دو طرح سے کی گئی ہے کہ اس آیت کا ایک مطلب تو یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہر معاملے کے اندر پیروی کی جائے یعنی حضور علیہ السلاۃ اسلام کے طریقے کار پر چلا جائے جس چیز کا آپ حکم دیں اس پر عمل کیا جائے آپ علیہ السلاط اسلام کسی کام کا ارشاد فرمائیں یا کوئی کام کریں اس کی مخالفت سے بندہ بچے کوئی چیز کا حکم دیں یا کسی چیز کو اختیار کریں تو اس کی مخالفت سے بندہ بچے یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کا مطلب اس حسنہ کا مطلب یہ ہے اور بعض نے یہ کہا کہ جو جنگ سے پیچھے رہ گئے تھے جہاد سے پیچھے رہ گئے تھے ان کے اوپر اتاب کیا گیا ان کے اوپر اقتاب کیا گیا کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی پیروی کیوں نہ کی؟ پیچھے کیوں رہ گئے لیکن دلالت کرنے والی آیت مبارکہ ہیں. فرماتے ہیں کہ قال محمد ابن جن اطر مدی جو رحیم اللہ المت رسولی کہ عارف بلا حضرت امام محمد بن علی اتر القبیل یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین پیروی کا نمونہ ہونا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پیروی کی جائے آپ کی سنتوں کی اتباع کی جائے بلکہ اتباع اور سنتی حضور السط اسلام کی سنت کی اتباع کی جائے وہ او مغالف اور حضور السط اسلام کا قول ہو یا فعل ہو ہر معاملے کے اندر اس کی مخالفت کو ترک کر دینا ہے وقال غیر واحد من المفسرین بمعناه وقيل هو ايتاب للمتخلفين عنه قران پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اهدنا الصراط المستقيم مومنوں سے حکم ہوا کہ یوں دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا صراط الذين انعمت عليهم راستہ ان کا کہ جس پر تو نے انعام کیا اس آیت کی سراط مستقیم سے مراد کیا ہے بہت ساری تفصیلیں کی گئی ہیں یہاں پر حضرت سعید الحل بن عبد اللہ تعالیٰ کی تفصیل یہ ذکر کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کی سنت کی پیروی کی جائے یعنی سرات مستقیم وہ کہ لائے گی کی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کی سنت ہے آپ کا طریقہ کار ہے اس لیے کہ یہاں تو یہ ارشاد فرمایا کہ یوں دعا کریں کہ راستے پر چلنے کا حکم دیا ہے جگہ جگہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے آپ کا راستہ ہے جس پہ چلنے کا ہمیں حکم ہوا ہے رسول اور انکن تم کشبہ ان جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالی نے جس راستے کو اختیار کرنے کا حکم دیا وہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے تو یہاں پر جب دعا کی جائے گی تو اس سے مراد کیا ہوگا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلا یعنی ان کی سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما اگرچہ بندے کا جو دل چاہ رہا ہے وہ اس کے برخلاف چاہے دل میں تمنا پیدا ہو رہی ہے کہ میں کچھ اور کروں لیکن جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی بات آئے تو پھر بندہ اسی کے پیچھے یہ چلے گا فرماتے مستقیم کہ اللہ تبارک و تعالی نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تو انہی کی اتباع کی جائے گی حضور علیہ السلاط اسلام کو جو بھیجا گیا ہے تو انہوں نے اللہ کے حکم سے لوگوں کو پاک کیا ہے اور لوگوں کو کتاب و حکمت یہ سکھائی ہے اور ان کو سیدھے راستے پر چلایا ہے محبت اور دوسری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ اسلام کی اتباع کرنے پر اپنی محبت کا وعدہ کیا ہے اذا کی جب حضور علیہ السلاط اسلام کی اتباع کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا علی اپنی خواہش کچھ بھی ہو اس پر حضور علیہ کی اطاعت کو ترجیح دینا ہوگی و ماں ہی نفوس اگر سے کہ دل کچھ اور کرنے کو چاہتا ہو و ان صحت ایمانهم بانقیادهم لہ ایمان صحیح کب ہوگا جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آگے سر کو جھکا دیں گے ورضواهم بحکم اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے اوپر بالکل راضی رہیں گے وتذکر الاعتراض علی اور کسی طرح کا اعتراض حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر نہیں کریں گے تو ہی اللہ تبارک و تعالی کی محبت حاصل ہوگی مغفرت حاصل ہوگی اللہ تبارک و تعالی نے جس ایمان لانے کا حکم دیا وہ ایمان اسی صورت میں صحیح قرار پائے گا یعنی اللہ تبارک و تعالی نے یہ, ارشاد فرمایا، یہ دونوں آیتوں کا خلاصہ یہاں پر کر دیا قاضی اعظم کی رحمۃ اللہ تعالی نے کہ اللہ تبارک وطاران فرمایا کہ کُل ان کن تم تو شبو نغمو فتبیب کو مغوا یعنی جو خطبہ ہوتے ہیں یا نقطہ بیان کرتے ہیں کہ پہلے لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اگر تم وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے محبوبہ ان سے فرمائیے تم اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ سے محبت کا تقاضا کیا ہے میری اتباع کرو فتبی میری اتباع کرو جب میری اجتباء کرو گے تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تم محبت کا دعویٰ کر رہے تھے لیکن میری اتباع کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت فرما رہے گا ٹھیک ہے یہ خطیبانہ نقطۂ عام طور پر بیان کیا جاتا ہے اور اس طرح کا ٹھیک ہی ہے اس میں کوئی حرض نہیں ہے کہ اگر میری اتباع کرو گے تو پہلے تم اللہ کے محب بننے کے دار تھے اب اللہ تبارک و اطالم تم سے محبت فرمائے گا اور مقرر بھی فرما دے گا گناہوں کی اور آگے یہ ارشاد فرما دیا کہ فلا و رب لا یؤمنون کہ اے محبوب تیرے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنے اندر پھوٹنے والے ہر جھگڑے میں آپ کو حاکم نہ بنا لے یعنی آپ کے طریقے کار کے مطابق فیصلہ نہ کریں اور جب آپ فیصلہ فرما دیں تو اب دل کے اندر کوئی تنگی بھی نہ ہو اور اس کے آگے سروں کو جھکا دے حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ مروی ہے کہ کچھ قوموں نے یہ کہا یا رسول اللہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں تو اس وقت کی آیت کریمہ نازل ہوئے کہ اے محبوب آپ فرمائیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو تو اب تم سے اللہ تبارک و تعالی محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہوں کی بخشش فرمائے گا اور اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے ایک تو اس کا شان نزول یہ بیان کیا گیا ہے کہ بعض لوگوں نے یہ دعویٰ کیا اور ایک تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے ایک شان نزول اس کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب کعب بن اشرف وغیرہ یہودیوں نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ نحنو ابنا اللہ کہ ہم اللہ تبارک و کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں اور ہم اللہ تبارک و سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں یہ انہوں نے دعویٰ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت مبارک کا نازل فرمائی کہ قل ان کنتم تم تو تم دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ تبارک و سے محبت کرتے ہو تو فتبی میری اتبا کرو اس لیے کہ خود ان کی کتابوں کے اندر اس بات کی صراحت موجود اور اس بات کا ان کو اقرار کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کے بغیر چارہ نہیں آپ کی بحث سے پہلے یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا کرتے تھے لوگوں کو بیان کیا کرتے تھے لیکن آپ علیہ السلاط اسلام کی بیسط کے بعد حسد و بکس کی وجہ سے انہوں نے انکار کرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ سے محبت کا دعوی کرتے ہو تو پھر تو اس کا تقاضا یہ ہے نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرو لیکن تم اتباع نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ تم اللہ تبارک و سے محبت نہیں کرتے۔ فرماتے ہیں وروبیہ عن الحسن ان اقوامن قال يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا نحب الله فانزل الله تعالی قل ان كنتم تحبون الله يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور مزید وضاحت کرتے ہیں قاضی کی الله کہ ان تحبون اللہ اس کا ایک مانا امام زجاج رحمہ اللہ تعالی نے یہ بیان کیا کہ ان کن تم تو اگر تم یہ کہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ تم اللہ کی بات کو مانتے ہو محبت کا مطلب کیا ہے اللہ کی بات کو مانتے ہو تو فف الم اور پھر اس کام کو بجا لاؤ جس کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے جو تمہیں حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کرو اللہ سے محبت کا معنی کیا کہ اگر تم اللہ کی اطاعت کا ارادہ کرتے ہو اس بات کا دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ کی اطاعت کرنے والے ہو تو پھر تمہیں جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کرو اور جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اس میں سے ایک بنیادی بات کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو پھر آگے فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول سے بندے کی محبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کی اطاعت کرے وہ ان کی اطاعت کرے جو فیصلہ اللہ اور اس کا رسول یہ فرما دے بندہ اس کے اوپر راضی رہے اور اللہ تبارک و تعالی جب بندے سے محبت فرماتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور بندے کے اوپر انعامات کرتا ہے اس کو نعمتیں عطا فرماتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی محبت کا مطلب ہے اور بندے کی محبت کا مطلب کیا ہے کہ وہ اللہ تبارک بدیع, یعنی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے حالانکہ تو اللہ سے اپنی محبت کو ظاہر کرنے والا ہے یعنی دعوی کرنے والا ہے کہ تو اللہ سے محبت کرتا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے میری عمر کی قسم میری زندگی کی قسم یہ تو بالکل عجیب و غریب بات ہے بالکل نئی بات ہے جس کی مثل کوئی نہیں کہ بندہ جس سے محبت کرے اس کی اطاعت نہ کرے اس کی نافرمانی کرے یہ کیسے ہو سکتا ہے فرماتے ہیں لو کان خب لو کہ اگر تیری محبت سچی ہوتی تو, تو اللہ کی اتا ان محبت مت اس لیے کہ جو محبت کرنے والا ہوتا ہے جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرنے والا ہوتا ہے تو محبت یہ اطاعت کرواتی ہے فرماتے ہیں زجا جو معناه إن كنتم تحبون الله إن تقصدوا طاعته ففعلوا ما أمركم به إذ محبت العبد لله والرسول طاعته لهما ورضاه بما أمر ومحبت الله لهم عفوه عنهم وإنعامه عليهم برحمته ويقال الحب من الله عصمة والتوفيق ومن العباد طاعت كما قال القائل تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا لعرر في القياس بديع لو كان حبك صادقا لأفعته إن المحب لمن يحب مطيع ويقال محبت العبد لله تعظيمه له وهيبته منه ومحبت الله له رحمته له وإرادته الجميل له وتكون بمعنى مدحه وثنائه عليه یعنی بندے کی اللہ سے محبت کا مطلب یہ کہ بندہ اللہ کی تعظیم کرے اللہ کی تعظیم کرے اور اللہ تبارک و تعالی سے ڈرے اللہ تعالی سے ڈرے وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ایک عجیب نعمت ہے کہ دوسروں کا جو خوف ہوتا ہے وہ اس سے دور کرتا ہے بندہ جب کسی سے ڈرتا ہے تو اس سے دور ہوتا ہے لیکن اللہ تبارک و کا ایک خوف ایسی نعمت ہے کہ بندہ اللہ تبارک و سے ڈرتا ہے تو اللہ کے اور قریب ہوتا جاتا ہے تو فرمایا کہ اللہ سے محبت کا مطلب کیا ہے اللہ تبارک و کی تعظیم کرنا اور اس سے ڈرنا اور اللہ تبارک و کی بندے سے محبت کا مطلب کہ اللہ تبارک و بندے پر رحمت فرماتا ہے اور اس کے ساتھ بھلائی کا نیکی کا اچھائی کا ارادہ فرماتا ہے اور خوب اس کی تعریف ہوا کرتی ہے اس پر سنا ہوا کرتی ہے رحمتہ اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی اتباع پر بہت ساری احادیث طیبہ ذکر کی ہیں انشاءاللہ شاء اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اگلے سلسلے کے اندر اگلے درس کے اندر ہم ان احادیث طیبہ کو بھی سنیں گے اور چونکہ اس فصل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا ذکر ہے آپ کی پیروی کا تذکرہ ہے آپ کی سنتوں پر عمل کا تذکرہ ہے تو زمن کے اندر قاضی آز کی رحمت اللہ تلالے نے بدعت سے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا وہ احادیث سے طیبہ ذکر کی ہیں کہ جس میں بدعت سے بچنے کا ذکر کیا گیا یعنی بدعت سیاح سے اور پھر اس کے بعد والی فصل کے اندر قاضی آز مالکی رحمۃ اللہ تعالی نے صحابۂ کرام مردوان اور ہمارے اسلاف حضور علیہ وسلام کی اطاعت و اتباع کیسے کیا کرتے تھے اور اس بارے میں کیا فرمائے کرتے تھے اس کو بیان کیا پھر اس کے بعد والی فصل کے اندر بالخصوص قاضی آزمال کی رحمت اللہ علیہ نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کا نتیجہ کیا نکلتا ہے ان شاء تبارک و یہ باتیں بھی سنیں گے اور اللہ نے چاہ تو انتہائی تفصیل کے ساتھ بدعت کے بارے میں بھی احکام سنیں گے کہ بدعت کہتے کس کو ہیں اور کس بدعت کی احادیث طیبہ کے اندر مذمت یہ آئی ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجائیں نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم <تصفيق>